الحمد اللہ رب العالمین و سولا سید اللہ بعد آج کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا مسنبی کے سب سے قدیم امام اور خطیب شیخ علی بن عبد عبدالرحمٰن الحدیفی حافظ اللہ نے اور اس کا موضوع یقیناً آپ میں سے کئی بائی سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا ہے شریعت کے اوپر عمل کرنا اور حدود کو نافذ کرنا چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی نبی علیہ سلاط اسلام کے اوپر درود و سلام پڑا چنانچہ فرمایا تمام طریقے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بندوں کو شریعت دے کر رحم کیا شریعت دے کر اللہ نے کیا کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم پابند ہو گئے ہیں جکڑے گئے ہیں نہیں امام صاحب کہہ رہے ہیں شریعت دے کے اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی ہے جس نے ان پر جود و کرم اور نعمتوں کے خزانے بہائے وہ ہر ایک کے عامال دیکھ رہا ہے ہر ایک کے اعمال شمار کر رہا ہے وہ اطاعت گزاری پہ ثواب دیتا ہے اور نافرمانی فرمانی کی صورت میں ابتدائی طور پہ درگزر فرماتا ہے فوری سزا نہیں دیتا یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ فوری طور پہ سزا نہیں دیتا جب گنہ گار توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے لوہی تو بوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے قائد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں آپ کو اللہ نے تمام مخلوقات پر فضیلت سے نوازا اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور صحابہ کلام پہ درد و سلام اور برکتیں نازل فرما اس کے بعد امام صاحب نے خطبے میں فرمایا حمد و سلاد کے بعد تقوا اللہی اختیار کرو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں کا ہر امام اللہ کی حمد و صلاح کے بعد سب سے پہلی نصیحت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے اللہ سے ڈرتے رہو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تخوا کو اللہ کے لیے وسیلہ بناؤ لوگ کہتے ہیں نا جی دعاؤں میں وسیلہ بنانا تو امام صاحب نے کہا وسیلہ کس کو بنائیں تخوے کو نیک عمل کو وسیلہ بنائیں یا یو اللہ تقلّہ وبت وسیلہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کریں لیکن بہترین وسیلہ کیا ہے نیک مال متقی بن جانا پرہیزگار بن جانا جب تم تقوا اللہ اختیار کرو گے تم اللہ کی طرف سے تحفظ ملے گا اللہ کی رحمت ملے گی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی نیز اللہ تعالی کے غضب عذاب اور رسوائی سے بچ جاؤ گے کس وجہ سے بچ جاؤ گے جی تخوا کی وجہ سے میں بس یہ دیکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا جی. مسلمانوں میں آپ سب کو رحمت الہی کے بارے میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں جس کی بشارت اللہ نے قرآن مجید کی ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دی ہے ہر صورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے کیا مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے کون سا اللہ جو بہت مہربان رحمتوں والا ہے تو ہر صورت کی ابتدا میں اللہ کی رحمت کی بات ہے یہ خوشخبری موجود ہر صورت کے آغاز میں اللہ نے کامل صفت رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو بہت سی آیات میں موصوف کیا بسم اللہ کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت سی ایسے ہیں جن میں اللہ نے ذکر کیا کہ میں رحمتوں والا رب ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حادیث میں ہمارے رب کو صفت رحمت سے متصف کیا قرآن کے علاوہ حادیث میں بھی نبی علیہ السلام نے بہت سی حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ رحمتوں والا ہے فرمان باری تعلی ہے وہ رحمتی وسیع اطک میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے تقوی زکا و لدینا لیکن میں اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو متقی ہیں وہ یوتول زکاتہ جو زکات ادا کرتے ہیں ودی نہ آیاتی نہ اور یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ہماری ایتوں پہ ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں جن کا یقین ہے کہ اللہ نے جو کہا ٹھیک کہا کچھ وہ لوگ بھی ہیں نا جو عقل کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بات نعوذ باللہ ماننی ہے کہ نہیں ماننی اگر یورپ والے تعید کریں تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر یورپ والے کہیں نہیں چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ وحشیانہ ہے تو پھر کہیں گے نہیں یہ ایت ماننے والی نہیں ہے یہ مومن نہیں ہے مومن وہ ہے جو اللہ کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے مان لے آئے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس وقت امام صاحب کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں فی الحال رحمت کے بارے میں فی الحال گفتگو ہو رہی اللہ کی رحمت کے بارے میں تو پہلے انہوں نے ایت پڑھی پھر حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تحریر فرما دیا ہے کیا کہ میری رحمت میرے غزب سے بڑھ کر ہے اللہ کا غزب بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت بھی ہے لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غزب سے بڑھ کر ہے یہ چیز تحریری شکل میں عرش کے اوپر اللہ تعالی کے ہاں لکھی ہوئی ہے یہ چیز کہاں پہ لکھی ہوئی پڑی ہے کس کے پاس تو اللہ کہاں ہوا عرش پہ ہوا الرحمانو الرشتوا میرے بھائیوں بیٹھ جائیں آپ تھک جائیں گے خطبہ امام صاحب کا ہے آپ نے سنا یا کچھ طویل ہے تو اس لیے آپ بیٹھ جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آسانی بھی رہے گی اب دیکھیے میرے بھائی اس حدیث میں نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تحریر کہاں پہ ہے عرش کے اوپر کس کے پاس تو اللہ کہاں پہ ہوا عرش پہ ہوا تو اللہ اوپر ہے اللہ کہاں ہے اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر آواز کو اچھی طرح سن رہا ہے ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے ہر ایک کے اوپر کنٹرول ہے کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے کہاں ہے میرے بھائیوں تو وادت وجود کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے اللہ کہاں ہے عرص پہ ہے اوپر ہے یہ حدیث بخاری مسلم کی تھی بندوں پہ رحمت الہی کا عظیم ترین نظر یہ ہے کہ اللہ نے ایسے تمام اسباب و ذرائع بیان کر دیے ہیں جن سے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں کی خیر و سعادت اور عزت حاصل کر سکتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے وہ راستے بیان کر دیے وہ اسباب بیان کر دیے جن اسباب کے ذریعے آپ دنیا میں بھی خیر حاصل کر سکتے ہیں آخرت میں بھی خیر حاصل کر سکتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور وہ یہ ہے کہ رب رحیم اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ راستہ ہے جس سے آپ خیر حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی اطاعت اور کس کی تات نبی علیہ السلام کی تات فرمان باری تعلیٰ ہے یادین آمنسیب لاہ وز رسول اے ایمان والو اس سجیب اللہ وزر رسول اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہے نبی السلام جو بھی کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے آپ نماز پڑھنے کا کہیں تو بات مان لو رونا رکھنے کا کہیں بات مان لو حج کرنے کا کہیں بات مان لو آپ کی ہر بات مانو اللہ نے مزید فرمایا عقیع اللہ عقیع رسول اللہ اللہ کے رسول کا حکم مان تم حکم ماننے سے ایراض کرو گے تو علیہ تم تو رسول علیہ السلات و اسلام اپنی ذمہ داری کے جواب دے ہیں اور تم اپنی ذمہ داری کے جواب دے ہو تو رسول علیہ کی ذمہ داری کیا ہے آرڈر دینا پہنچا دینا اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے بات ماننا عمل کرنا تدو اگر نبی اسلام کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے کس کی تعداد کرو گے پتا طالبی اسلام کی بات ماننے سے کیا ملتی ہے کیا ملتی ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے لوگوں کو اس میں بھی شک رہتا ہے کہتے ہیں جی حدیث پہ عمل کریں گے تو شاید گمرہ ہو جائیں گے جب تک کسی بزرگ کی مور نہیں لگے گی تو عمل نہیں کر سکتے اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے میرے نبی کی بات مانو گے تو ہدایت ملے گی وہ ان تیوہ ہوتا وما على الرَّسُولِ إِلَّا رسول مبین رسول علیہ السلام السلام کے ذمے واضح انداز میں تبلیغ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں لوگوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے تبلیغ کر دی اور آپ نے کر دی اللہ کی شریعت کے ذریعے ہی مسلمان پر امن پر اطمینان اور خوشحال زندگی حاصل کر سکتے ہیں نیز اسی شریعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سزائیں اور بلائیں ٹالتا ہے یہ زلزلے یہ سیلاب یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف لوگوں کے لیے بنائی گئی شریعت واجب یا مستحق، مستحب احکام ممنوع امور حدود وعید اور تعذیری امور پہ مشتمل ہے اللہ نے شریعت دی ہے اس میں کہیں حکم ہے کہ یہ کام کرو وہ یا واجب ہوگا یا یہ ہوگا کہ بہتر یہ ہے کہ عمل کر لو یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہوگا یا شریعت میں یہ کہا جا رہا ہوگا جو یہ گناہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی یا یہ کہا جا رہا ہوگا جو یہ کام کرے گا اسے یہ ثواب ملے گا تو اس چیز کے اوپر شریعت مشتمل ہے اور یہ پوری شریعت اللہ کی جانب سے اپنے بندوں پہ رحمت ہے ان کے لیے خیر و برکت ہے اور ان کے لیے آسانی ہے اور عدل و انصاف پہ مبنی ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی جاتا ہے وہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ نے مزید فرمایا کلسرا ہم آسان راستے کی جانب آپ کی رہنمائی کریں گے اللہ نے مزید فرمایا ما یورید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یا بالعدل بلادری والے اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے امام صاحب کی خوبی ہے کہ اپنے خطبے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں پڑھتے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں ان کے قصے ان کے خطبے میں کس سے کسے کہانیاں نہیں ہیں کیا ہیں قرآن کی آیتیں نبی علیہ السلام کی حادیث اللہ تعالیٰ شریع سزاؤں اور حدود کی وجہ سے تقدیری بلائیں ٹال دیتا ہے شریعت پہ عمل کریں اللہ کی حدود کو نافذ کریں چور کو وہ سزا دیں جو چوری کی سزا قرآن میں آئی ہے ڈاکو کو ڈاکے والی سزا دیں شرابی کو شراب والی سزا دیں بدکار کو بدکار والی سزا دیں ان کو کہتے ہیں حدود تو اللہ تعالیٰ شرع سزاؤں حدود کی وجہ سے تقدیری بلائیں ٹال دیتا ہے لہذا جب بھی لوگ شریع احکامات نافذ کریں گے تو اللہ انہیں گناہوں کے وبال سے دنیا کی آفتوں اور ہاتھوں سے محفوظ رکھے گا نیت انہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے گا لیکن جب لوگ شرع اقام کے نفاذ میں کوتاہی کریں گے تو کتاہی کرنے والوں کو وہ تکبیری صدا ملے گی جو اللہ نے ہر گناہ کی صدا کے طور پر مقرر کر رکھی ہے اللہ نے فرمایا لیس بی امانی کم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سو ان نجزبی ولا اجد لہو من دون اللہ ولی و لا نصیرہ کہ جنت میں داخلہ تمہاری خیشات یا اہل کتاب کی خیشات پر منحصر نہیں ہے یہودی سائی کہتے تھے نا جنت کے وارث ہمیں ہیں مسلمانوں سے کہتے تھے جنت کے وارث کون ہیں ہم ہی ہیں تو اللہ نے کہا جنت میں داخلہ نہ تمہاری خواہشات پہ ہوگا ہے مسلمانوں نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ ہوگا برا عمل کرنے والے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اسے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ملے گا یہ ایت ان کے لیے بھی وار ہے جو کہتے ہیں کہ سال کے بعد ہم پیر صاحب کا عرس منا لیتے ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ نے کہا نہیں جنت میں داخلہ تمہاری خواہشات پہ نہیں ہوگا برا عمل کرنے والے کو اس کا بدن ملے گا اور اسے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوستگار کوئی مددگار نہیں ملے گا گناہوں کی تقدیری سزائیں شری سزاؤں سے کہیں زیادہ شدید اور المناک ہوتی ہیں جو سزا اللہ نے بیان کی ہے نا چور کی یہ سزا ہے ڈاکو کی سزا ہے،, ہے یہ اگر نہیں دیں گے تو عذاب کی شکل میں سزا ملتی ہے یہ ان شری سے کہیں زیادہ الم ناک اور شدید ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا قرآن وہی ادا علیمت علیم ان شدید جب بھی آپ کا اللہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہوتی ہے بلا شبہ اس کی گرفت دردناک اور سخت سخت ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈیل دیتا رہتا ہے یہ حدیث سننے والی ہے کئی میرے نمازی بھائی روزے دار بھائی سوچتے رہتے ہیں کہ میرے فلان رشتہ دار میرا فلان پڑوسی جو ہے وہ نمازیں بھی نہیں پڑتا روزے بھی نہیں رکھتا حج بھی نہیں کرتا بدکار ہے شرابی ہے پھر بھی اس کی اتنی اولاد ہے اور اس کو اتنا مال ملا ہوا اتنی کوٹیاں ہیں اور میں مسکین سب کچھ کرتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ حدیث سن لیں اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈیل دیتا رہتا ہے اور بیٹے اور مال اور محل اور کوٹیاں اور رزق پھر جب پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے مسلمان تجھے ذرا ثواب ملے گا روزے کے مل دنیا میں لیکن اصل وعدہ آخرت کا ہے اور کافر کو اگر نیمتے مل رہی ہیں تو یہ کیا ہے کہ اور گناہ کر لو اور کر لو بالآخر اللہ پھر پکڑ لیتی ہیں مزید فرمایا ان نبشہ ربی کلا شدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے ایسے اللہ نے فرمایا سورہ نام میں كيف نصرف لعلهم يفقهون آپ کہہ دیں کہ وہ تمہارے اوپر سے وہ کون بول وہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے ذا بیچنے پہ قادر ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری کوٹھی جو ہے زلزلہ پروف ہے گولیاں اس کو بم اثر انداز نہیں ہوتے اللہ نے کہا وہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بیچنے پہ قادر ہے یا تمہیں فرقوں میں بان کر گتھم گتھا کر دے یہ بھی اس کا عذاب ہے اور تم میں سے بعض کو بات کی لڑائی کا مزہ چکھائے یہ بھی اس کا عذاب ہے دیکھیں ہم کیسے ہیں مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں بندوں پر یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ظالموں کو فوری طور پہ سزا نہیں دیتا بلکہ کچھ مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ کاہ میں جو آپ ہر جمعہ تلاوت کرتے ہیں وربک الغفور ودور الرحما تیرا رب بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔ لو یاخذہم بما کسبوا لا اجل لهم العذاب اگر وہ لوگوں کو ان کی کارستانیوں پہ پکڑنا چاہے تو انہیں جلدی عذاب دے دے لیکن بل موعد ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے لینگو مندون جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی جب وہ وقت آئے گا جس جب اللہ نے پکڑنا ہوگا پھر کوئی بچا نہیں سکے گا اس طرح اللہ تعالی نے فرمایا سرہ فاطر میں وَلَوْ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو ما ترک کالا غالا من با تو اس دھرتی پہ کوئی بھی جاندار باقی نہیں بچے گا کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا ولیکن مسما لیکن اس کا نظام ہے ایک محدود مدت تک وہ مولد دے رہا ہے کتنے ممالک ہیں جہاں گناہوں کے اوپر گنا ہو رہے ہیں اللہ نہیں پکڑ رہا مولد دیے جا رہا ہے یہ اللہ کا سسٹم ہے اور جب پکڑنے میں آتا ہے تو پکڑ بھی لیتا ہے اس کی حکمتیں وہی جانیں جب اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھی ہوئی سزائیں لوگوں پہ نازل کرتا ہے تو جو ان کے حقدار ہوتے ہیں انہیں ایسی سزا دیتا ہے جس سے اس سے بھی سخت سزا کی یاد دہانی ہو جائے کبھی کبار اللہ یہ بھی کرتا ہے کہ سزا ہلکی دیتا ہے تاکہ یہ لوگ ہلکی سزا لے کر بڑی اصلاح سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں رجوع کر لیں اللہ تعالی نے فرمایا بہر الفساد فل برری البہر بیمار کا سبق عید الناس بحر، بر برو بہر میں لوگوں کی بدامالیوں کی وجہ سے فساد فساد ظاہر ہو چکا ہے برو بہر سمندری جزیروں میں بھی سمندر میں چلنے والی کشتیوں میں بھی اور جو خشکی میں ممالک ہیں وہاں بھی فساد ہی فساد ہے فتنے ہی فتنے ہی ہیں کیوں تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کا بدلہ دے یہ کچھ گناہوں کا بدلہ مل رہا ہے کیوں مقصد کیا ہے اللہ انتقام لینا چاہ رہا ہے مقصد فرمایا نہیں مقصد یہ ہے لعلهم يرجون شاید کہ تاکہ لوگ رجوع کر لیں واپس آ دیں گناہ چھوڑ دیں اس نے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ سجدہ میں ولنذيقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاكبر لعلهم يرجون ہم ان کو قریبی عذاب کا کچھ حصہ بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ یہ پلٹائیں رجوع کر لیں اور یہ عذاب آ رہا ہے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جگہ جگہ سے ہمیں عذاب ملتا ہے ذہنی کوفت ہے ٹینشن ہے پریشانی ہے ادھر سے ادھر سے تاکہ ان پریشانیوں کو دیکھ کر رجوع کر لیں اور بڑی پریشانی سے بچ جائیں بڑے عذاب سے بچ جائیں چنانچہ جو کوئی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور جو سرکشی کی را اختیار کرے گناہوں پہ ڈٹا رہے اللہ تعالی کے علم میں ہو کے وہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ اسے قضاء و قدر کے مطابق سخت سزا دیتا ہے لیکن بڑی سزا آخرت میں ملے گی اور وہ جہنم ہے شرح سزائیں اور حدود کا نفاذ دنیاوی اور اخروی تقدیری سزاؤں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اے انسان اللہ کی رحمت و شفقت کی وسعت پہ غور و فکر کر اللہ نے کس طرح تمہارے لیے شریعت میں عوامر و نواہی رکھے ہیں احکام و حدود مقرر کر رکھے ہیں عوامر و نواحی کیا ہوتے ہیں میرے بھائی عوامر اللہ کے آرڈر نواہی آرڈر کے برعکس جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے تو آرڈر کو کیا کہتے ہیں عربی میں عوامر اور جن سے روکا گیا انہیں کیا کہتے ہیں نواحی تو اوامر و نواہی احکام و حدود اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں تاکہ تم تقدیری سزاؤں سے بچائے تمہیں ان کے ذریعے دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور شریعت کی وجہ سے تمہیں ہر خیر دے اور ہر شر سے محفوظ رکھے صحابہ کلام اور ان کے سچے پیروکاروں کے حوالے سے عبرت حاصل کریں ان کی اقتدا کریں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا شریعت سے محبت کی شریعت کا نفاذ کیا تو اللہ نے انہیں گزشتہ امتوں کو ملنے والی سزاؤں رسوائی سے محفوظ رکھا اللہ نے صحابہ کلام اور ان کے ہم نواؤں کو دنیا میں خوشحال زندگی دی انہیں عزت دی اس دھرتی پہ حکومت دی جسمنوں پہ غلبہ دیا حالانکہ ان کی تعداد اور جنگی سار و سامان بہت کم تھا صرف اس لیے کہ ان کے پاس توحید تھی ان کے پاس اخلاص تھا وہ اللہ پہ توکل کرنے والے تھے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے میرے بھائی راز سمجھ گئے کہ انہیں اللہ نے عزت دی کیوں حکومت دی ان کے پاس کیا تھی اور آپ کے ملک میں ہر گلی میں شرک اڈا قائم ہے پھر کہیں کہ اللہ میں عزت نہیں دیتا ہر جگہ کلمہ توحید پڑھ کے اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے جناب عمر فاروق نے اپنے کسی کمانڈر سے کہا تھا جناب سعد میں بھی وقاص سے کہا تھا ہم دو صلات کے بعد میں تمہیں اور تمہارے ہم رکاب تمام فوجیوں کو ہر حالت میں تکوا اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تکوا دشمن کے خلاف بہترین ہتھیار ہے دشمن کے خلاف بہترین ہتھیار ایٹم بم نہیں ہے ایٹم بم بھی استعمال کریں ٹینک بھی استعمال کریں توپ بھی استعمال کریں راشن کو بھی استعمال کریں لیکن سب سے اچھا ہتھیار کیا ہے تکوا گناہوں سے دور رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا اور تکوا جنگ کے لیے مضبوط ترین چال ہے کون کہہ رہے ہیں عمرے فروخ ہیں اپنے کمانڈر کو تمہارے سمیت سب فوجی جوان دشمن سے کہیں زیادہ گناہوں سے دور رہیں دشمن سے کہیں زیادہ کس سے بچیں گناہوں سے بچیں کیونکہ فوج کے گنا دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں دشمن سے زیادہ خطرناک کیا ہیں آپ کے گنا جب یا علی مدد کے نعرے لگیں گے تو مدد کیا نازل ہوگی اگر میری بات درست نہ ہو تو ہمیں اپنے دشمن کے خلاف کبھی فتح نہ ملے کیونکہ ہماری تعداد اور ہتھیار کبھی بھی دشمن سے آلہ نہیں رہے عمر فروخ کہہ رہے ہیں کہ میری بات درست ہے کہ تکوا جو ہے یہ تعداد اور ہتھیاروں سے زیادہ اہم ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہمیں کبھی فتح نہ ملتی ہم ہمیشہ کم رہے ہیں ہمارا اثرہ دشمن سے ہمیشہ کم رہا لیکن پھر بھی فتح ملتی رہی کس کی وجہ سے تکوا کی وجہ سے لہذا اگر ہم گنا کر کے اون جیسے بن جائیں اگر ہم گناہ کر کے ان جیسے بن جائیں وہ مندر جائیں شرک کرنے کے لیے آپ مزار پہ جائیں شرک کرنے کے لیے وہ مندر سے مانگیں آپ قبر کے پتھروں سے مانگیں وہ اپنے بھگوان کا نعرہ لگائیں آپ یا علی مدد کا نعرہ لگائیں وہ بھی موسیقی ساتھ سنیں اور آپ بھی ڈول باجے والے کام کریں پھر تو دونوں برابر ہو گئے لہذا اگر ہم گنا کر کے ان جیسے بن جائیں تو وہ اپنی تعداد اور ہتھیاروں کی وجہ سے ہم پہ برتری حاصل کر لیں گے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ان پہ اطاعت گزاری کی وجہ سے غالب نہ آئیں تو ہم اثرے کی بنا پہ کبھی غالب نہیں آ سکتے صاحبہ کلام اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے والوں کے لیے وہاب ہے جس کا وعدہ اللہ نے اس ایت میں کیا ہے یہ ایٹ کی قابل غور ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جن کے دلوں میں بچپن سے ہی صحابہ کلام کے خلاف نفرت ڈال دی گئی ہے وہ سنے کہ اللہ نے صحابہ کلام کے بارے میں کیا کہا ہے سابقرینسار والذین بحسان رضی اللہ ودین مہاجرین سے پہلے ایمان لا کر سبکت لے جانے والوں اور ان کے نقشے قدم پہ اچھے انداز سے چلنے والوں سے اللہ رادی ہو گیا اللہ اللہ کہتے میں رادی ہو گیا اور جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا ہو ان سے اللہ رادی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے نا اللہ کیا کہہ رہا ہے میں رادی ہو گیا اللہ ان کے ایمان کی گوائی دے رہا ہے اور وہ اللہ سے رادی ہو گئے لید ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے امام صاحب کہتے ہیں اس عہد کے بعد دیکھا آپ نے کہ اللہ کس نہ دین حق پہ مضبوطی سے کار بند رہنے پہ ہر قسم کی خیر سے نوازتا ہے اور ہر شرط سے محفوظ رکھتا ہے کس کی برکت سے دین کے اوپر پیدا ہونے کی برکت سے دین کی وجہ سے دیکھا نا اب آپ میرے ساتھ نہیں تھے مجھے لگ رہا سوچ رہے ہیں کہ کھانا کب ملے گا چلے اب ذرا ان کا حال دیکھیں جنہوں نے نبی اسلام کی دعوت سے منہ موڑا شریعت سے ایراض کیا اسلامی تعلیمات سے سادم اختیار کیا اللہ کے ولیوں سے دشمی رکھی دیکھیں کس طرح تقدیری مصیبتوں نے انہیں گیرے میں لے لیا اللہ نے انہیں رسوائی عذاب ذلت ہما قسم کی قلت حکارت خسارے بدبختی شر اور مختلف آفات سے دنیا میں دوچار کیا اللہ فرماتے ہیں وجہ کفرفلا و کریمت اللہ و اللہ عزیز الحکیم اللہ نے کافروں کی بات کو ہیج کر دیا بلند بات تو اللہ کی ہے اللہ کا کلمہ بلند رہے گا اللہ ہی غالب حکمت والا ہے اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں تو کما کبھی قبل جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذریع کیے جائیں گے جس نہ ان سے پہلے لوگ ذریع کیے جا چکے ہیں اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی نہ کافر کرے نہ مسلمان کرے نہ دشمنی کے انداز میں مخالفت کرے نہ پیار پیار میں مخالفت کرے دونوں انداز غلط ہیں آپ کی حدیث کو رجیکٹ کر دینا پیار پیار میں یہ بھی غلط ہے اور دشمنی کے انداز میں رجیکٹ کر دینا یہ بھی غلط ہے اللہ نے مزید فرمایا انحد اللہ رسول جو لوگ اللہ اس کے سر کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ زلیل ترین ہیں اللہ کے سرخ کی مخالفت نہیں کرنی نہ کافر بادشاہوں کی بات مان کر نہ سیاسی لیڈروں کی بات مان کر نہ کسی مولی صاحب کی بات مان کر اللہ کے رسول کی مخالفت کسی شکل میں نہیں کرنی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ذلت و رسوائی میرے احکامات کی مخالفت کرنے والوں کا مقدر بنا دی گئی ہے کافر کو آخرت میں ملنے والی سزا جہنم کی صورت میں ہوگی اسی بارے میں اللہ فرماتے ہیں تو کافروں سے کہہ دیں تمہیں جلدی مغلوب کیا جائے گا اور جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا جو کہ بدترین اتنی کرم فرمائی کے بعد اب کس چیز کے متراشی ہو تمہارے رب کی رحمت سے بڑھ کر اور کیا ہوگا تمہارا رب تمہیں صرف اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے ہما قسم کی برائی سے روکتا ہے اس نے تفسیر سے اپنے احکام بیان کر دیے ہیں حدود اور ممنوع امور وعدے کر دیے ہیں تمام احکامات شریعت کے جتنے بھی آرڈر ہیں تمام احکامات انسان کو مکمل کرنے کے لیے ہیں بدن کو پاک کرنے کے لیے ہیں روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں نیک علادوں کو قوت دینے کے لیے ہیں عظیم اخلاقیات کی مکمل نشو نما کے لیے ہیں دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں انسان کو معذد بنانے کے لیے ہیں من تزکہ تجکہ ہی اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے اگر آپ اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں کس کا فائدہ کر رہے ہیں اپنے ہی فائدہ کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا قد افرح من تزکا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا اللہ نے فرمایا قد افلاح ہے وہ پاک ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا گناوں سے اسے دور رکھا اللہ نے سب سے پہلے حکم جو ناز فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو چنانچہ جس نے توحید کا حق ادا کر دیا اسے دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف سے امن کی ضمانت ہے اور اللہ اس کے نفس کو پاک کر دیں گے فرمایا اللہ ارکان اسلام پہ عمل پیرا ہونے کا بار بار حکم دیا گیا ہے ارکان اسلام کتنے ہیں میرے بھائی کون کون سے نماز رسالت کی گواہی اور دوسرے نمبر پہ نماز اسی نمبر پہ زکوۃ چوتھے نمبر پہ روزے پانچویں نمبر پہ حج ارکان اسلام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے بار بار حکم دیا گیا ہے نیند اس کی برکت سے انفرادی اور اجتماعی طور پہ حاصل ہونے والے تزکیہ پاکیز کی و ثواب اور فوائد کا بار بار ذکر کیا گیا ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے کے لیے سب چیزیں بالکل وعدے ہیں جن چیزوں سے شریط نے روکا انہیں کیا کہتے ہیں نواحی کیا کہتے ہیں نواحی نواحی کے ذریعے دلوں کو شبہ اور ہوس پرستی سے تحفظ ملتا ہے انسانیت کو برائی نقصانات مفاسد شرط سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے کیونکہ ممنوع امور بدن کے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں جن چیزوں سے شریر نے روکا ہے یہ امور بدن کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں زہر کی حیثیت رکھتے ہیں جب عوامر بدن کی غذا ہیں۔ جن کا حکم دیا گیا وہ کیا بدن کی غذا ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ حکم, دیتا ہے عدل و انصاف کا اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے رشتے داروں کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے اور پھر اللہ روکتا ہے کس سے فہاسی سے برائی سے سرکشی سے حدود کو حدود کسے کہتے ہیں شریف سزائیں شریفزائیں شراب کی سزا چوری کی سزا حدود کو اللہ نے دین جان عزت و آبرو عقل اور مال کی حفاظت کے لیے شریف کا حصہ بنایا ہے گزشتہ درج میں بھی جو امام صاحب نے خطبہ دیا تھا بتایا تھا کہ پانچ چیزوں کی دین خصوصی طور پہ حفاظت کرتا ہے وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ایک جان کہ جان کی اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے دین جو ہے کس کی حفاظت کرتا ہے پہلے نمبر پہ جان کی دوسرے نمبر پہ مال کی تیسرے نمبر پہ عزت کی اور چوتھے نمبر پہ دین کی ترتیب آگے پیچھے ہے ورنہ دین کا نمبر پہلے ہے ویسے اور عقل کی یہ پانچ چیزیں ہی جو ہیں ان کی دین بہت حفاظت کرتا ہے کون کون سی پھر شروع ہوں ہے نمبر ایک جان نمبر دو دین دین محفوظ رہنا چاہیے نمبر تین مال حالے ایک کا مال محفوظ رہے نمبر چار عزت کسی کی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے اور نمبر پانچ کیا ہے عقل اب دیکھیں امام صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے حدود رکھی ہے ان پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے حدود کسی کی خیش نفس کے تابع نہیں ہیں کہ اگر عوام کہے گی تو حدود نافذ کر دو نہیں تو نہیں نہیں حدود اللہ نے نافذ کی ہے کسی کے ووٹ کی محتاج نہیں ہے چنانچہ دین کی حفاظت کے لیے مرتد کی سزا کیا ہے قتل کر دو یہ کس کی حفاظت ہو رہی ہے دین کی تاکہ ایک مرتد کو سزا ملے اور باقی لوگ پیسوں کی لالچ میں نیشنلٹی کی لالچ میں دین نہ چھوڑے نیشنلٹی کی لالچ میں دین یورپ کی نیشنلٹی مل رہی ہے اس وجہ سے دین نہ چھوڑے فرمایا جو ایک مرتد ہے اس کو قتل کر دو قتل کون کرے گا ہر کوئی حکومت بس اور کوئی نہیں کر سکتا یہ کام لیکن مقصد امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ مرتب کی سزا کیا ہے دین کی حفاظت آپ کے دین کی حفاظت جان کو تفت دینے کے لیے کہ ساس جو قتل کرے اسے سب لوگوں کی حفاظت ہو رہی ہے سب لوگوں کی جان کی حفاظت ہو رہی ہے اچھا جی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے زنا کی حد جو زنا کرے بدکاری کرے اسے کوڑے مارو سنسار کر دو تاکہ سب آدمیوں کی بیویوں کی عزت محفوظ رہے ہر والد کی بیٹی کی عزت محفوظ رہے ہر بھائی کی بہن کی عزت محفوظ رہے اکل کو تحفظ دینے کے لیے شراب نوشی پہ حد شراب پیئے تو کتنے کوڑے مارو کتنے کوڑے مارنے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے جی اسی نہیں بھائی اسی سے زیادہ ہیں چالیس ٹھیک ہے یہ کس کے لیے ہیں ایک کوڑے پڑیں گے کوئی اور شراب نہیں پیے گا عقل محفوظ رہے گی عقل کام کرتی رہے گی ورنہ شراب پیے گا عقل محفوظ نہیں رہے گی اپنی بہن کو پکڑ لے گا مال کی حفاظت کے لیے چوری کی حد چور چوری کرے اس کا ہاتھ کا ہاتھ ڈالو تاکہ سب کا مال محفوظ ہو جائے مذکورہ پانچ بنیادی چیزوں کی حفاظت شریع ساؤں کی ذاتی تاثیر سے ہو سکتی ہے ان اشیا کی حفاظت کے لیے ایک حدود سب سے مؤثر ذریعہ ہیں حد قائم کر دیں پندرہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی پورے ملک میں تین چار چوروں کے ہاتھ کار ڈالو ایک دو بدکاروں کو سنگسار کر دو سب کی حصے محفوظ سب کا مال محفوظ ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ شری حدود نافذ کرنے والے حکمران کے ذریعے ایسی چیزوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے جن کا خاتمہ قرآن سے بھی نہیں ہوتا قرآن پڑھتے رہو آیتیں سناتے رہو لوگ باز نہیں آتے جب وہ حکمران آئے گا جو حدود نافذ کرے گا یہ سارے گنا یہ سب غلط کام ختم ہو جائیں گے شری حدود کے بارے میں زبان درازی اور انہیں عقل سے مسترد کرنے والے اللہ تعالی کے بارے میں افترا پردازی اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب آپ شریح حد کو غلط کہتے ہیں آپ کس کی بے ادبی کر رہے ہیں اللہ کی کیونکہ چور کی سہ کس نے رکھی ہے آپ کہتے ہیں غلط ہے کس کی بےعدبی کی آپ نے اللہ کی بےدبی کی ہے وہ یہ سمتے ہیں شری حدود سے انسانی حقوق ضائع ہوتے ہیں یہ یوروپ سے پڑھنے والے ہمیں کیا سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ نے چور کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو بچارے کا ہاتھ پھر کدھر سے کمائے گا ٹھیک ہے جی جس کو سنسار کرو گے بچارہ چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں ان کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں امام صاحب انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں سوچو اللہ سے بڑھ کر لوگوں پہ رحم کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ حکی... حکیم کون ہے حکمت والا کون ہے اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے اللہ نے حدود رکھی ہیں تو انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے رکھی ہیں شریح حدود متعلقہ گناہوں سے باز رکھنے کا مثبت ترین ذریعہ ہیں گناؤں کا کفارہ ہیں حدود سے گنا جڑ جاتے ہیں اور انسانی زندگی کو ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنے کا عظیم سبب ہیں حد لگنے سے مسلمان کا گنا معاف ہو جاتا ہے چنانچہ سنساری کی سزا پانے والے ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اب جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے دنیا کی سزا بخت لی آخر کی سزا سے بچ گیا جان و مال کا تحفظ ان پانچ بنیادی چیزوں میں سے ہے جنہیں ہر شریعت نے اہمیت دی ہے عصر حاضر کے خارجیوں نے اب ان کی بات ہونے لگی ہے جو اسلامی ممالک میں بم دھماکے کرتے ہیں پولیس فوج پہ حملے کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ خارجی عصر حاضر کے خارجیوں نے معصوم جانوں کو قتل کیا املاک تباہ کی مساجد کو نقصان پہنچایا اداروں کو نقصان پہنچایا دہشت گردی زمانے کا تباہ کن فتنہ ہے جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں اور اسلام کی طرح نسبت رکھنے والے کچھ لوگوں نے بھی دہشت گردی کا بازار گلم کیا ہوا ہے اسلام ان کی ظلم و زیادتی سے بھرپور مجرمانہ کاروائیوں سے بالکل بری ہے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی سب لوگوں کے لیے تکلیف اور شر کا باعث بن چکی ہے بہت سے خطے کے لوگ دہشت گردی سے متاثر ہیں اور اس کے بہت سے اثرات مملکتے حرمین شریفین پہ پڑے ہیں سعودیہ پہ پڑے ہیں دہشت گردی سے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی عسکری اتحاد کے قیام کو لوگوں نے خوب رہا ہے بلکہ اس کے ابتدائی نتائج بھی دیکھ لیے ہیں اس اتحاد میں شامل اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو محفوظ بنائیں۔ نوجوانوں کو کفر و انحراف سے بچائیں عقیدے کی حفاظت کریں کس کی حفاظت کریں عقیدے کی حفاظت کریں قومی مفادات کو مقدم رکھیں امن و امان کو مضبوط کریں ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام ذرائع زیر غور لائیں تمام مسلمانوں پہ بسیط قوم اور فرضی ذمہ داری ہے کہ مسلم امہ کے مسائل کی مدد کریں ان غلط عقائد کے حملوں سے قوم کو بچائیں جو کہ صحابہ و تابعین کے معتدل اسلامی عقائد سے متصادم ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ اس اتحاد کو مسلمان ممالک اور اقوام کے لیے مفید بنائے اللہ میرے اور سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے پہلا خطبہ ختم ہوا دوسرا اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے کہا اللہ کے اس فرمان پہ غور کرو کہ وطام تقوا نیکی تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعمیر کرو گناز جاتی کے کاموں میں تعاون مت کرو اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے تعاون کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و بلائی یکجا فرما دیتا ہے ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ فرماتا ہے جبکہ باہمی تعاون کے فقدان سے بہت سے فائدے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور نقصان ہوتے ہیں نوجوانوں علم حاصل کرو عمل سالے کے لیے بھرپور محنت کرو دنیا آخرت سنوارنے کے لیے خوب محنت کرو وہ تعلیم حاصل کرو جس سے فائدہ ہو دہشت گردی کے راسوں سے بچو خارجیوں کے راستے سے دور رہو اگر تمہیں ایسی تنظیم کی جانب سے منسلک ہونے کی دعوت ملے تو ان کے سربراہ کی طرف دیکھ لو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ دنیا دار رہا ہے فطرے میں متلا رہا ہے ان کی مدد کرنے والے دہشت گرد تنظیموں کی مدد کرنے والے ان کے نمائندے نامعلوم ہوں گے ان کی کوشش ہوگی کہ امت کو نقصان پہنچائیں ان کی چاہت ہوگی کہ ملک کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے اس لیے پولیس سے تصادم سے بچیں فوج اعتصادم سے, سے بچیں یہ لوگ تمہیں والدین کی گود سے چھین کر اپنے سال لے جانا چاہتے ہیں ان سے بچیں اللہ تباب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام صاحب کی ان گزارشات کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نیا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سراط مستقیم پہ لگائے نبی علیہ سات اسلام سے صحیح مانوں میں محبت کرنے کی توفیق نیا فرمائے اللہ کرے کہ روزے قیامت ہمیں آپ کی شفات ملے آپ کے بابرکت ہاتھوں سے عہدے کو کا پانی پینے کا موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائیوں کو جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں ایک اولاد دے جن کے پاس رزق حلال نہیں ہے انہیں رزق حلال دے جن کے پاس ایسی اولاد ہے جو غلط راب پہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح ایمانوں میں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نا فرمائے و آخا الحمدللہ رب العالم